آدمی کی زندگی میں آدمی کے بنیادی تصورات میں اور شخصیت کو بنانے بگاڑنے کے محرک کے طور پر حافظے کی بہت اہمیت ہے تو میرا حافظہ بھی الحمدللہ اچھا ہے مجھے چار پانچ برس کی عمر سے اپنی زندگی یاد ہے لیکن اس حافظے کی اچھائی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹس میں جو چیز سب سے زیادہ غائب ہے جسے یہ پکڑتا نہیں ہے جسے یہ اپنے اندر محفوظ نہیں کرتا وہ میں خود ہوں تو مجھے مطلب یہ کہ بہت ہی ندامت اور بہت زیادہ محنت کا احساس ہو رہا ہے اور کیونکہ میرے اندر وہ قدرت کلام اور خلاقی نہیں ہے شخصیت میں ادرنیس کا ایلیمنٹ اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنا اظہار خود پیدا کر سکے ورنہ میرا میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں, میں وہ میں ڈھل جاؤں میں اپنی داستان سناؤں وہ کے سیزے میں ایک غائب افطار کے طور پر لیکن تحریر میں تو میں کا وہ بن جانا ممکن ہے تقریر میں شاید ممکن نہیں یا کم از کم میرے لیے ممکن نہیں تو دوسرے یہ مطلب یہ تمہید میں کچھ کلمات ارض کر رہا ہوں تاکہ اسی کے مطابق امیدیں باندھی جائیں میں نے اتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اور ہر شعبے میں اتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ ایک کشکول کی طرح گزری ہے جو اللہ کے فضل سے کبھی خالی نہیں رہا تو میں نے زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا وہ سب کچھ میرے اساتذہ اور میرے دوستوں کا دیا ہوا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ جب ذہن میں پہاڑ کا تصور محکم ہو جائے تو زرے کو اپنی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے یہ میرا اسلوبِ زندگی ہے میں نے پہاڑوں کو دیکھ رکھا ہے تو اپنی زرزگی کی طرف میری توجہ الحمدللہ کبھی نہیں گئی تو ہم میری داستان حیات ایک اجتماعی نوعیت رکھتی ہے کوئی شخصی اور انقرادی معاملہ نہیں ہے تو یہ سوچ کے میں نے یہ دعوت قبول کی کہ اس طرح شاید بعض گمنام عظمتوں کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے گا بعض بڑے لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی جو معروف نہیں ہے تو اب رسمی آختوں کے سنوانے کا بایولوجیکل پہلو جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو اس پہلو سے میں انیس سو ترپن یا پچپن میں ہندوستان کے صوبے یو پی کے ایک شہر الہ کے ایک گاؤں سید سراما میں اپنے دادا کے گھر پیدا ہوا یہ الہ آباد وہی ہے جہاں جہاں کہ یا تو اکبر مشہور ہیں یا امرود مشہور ہے تو تو اسی الہ آباد کے ایک گاؤں میں سید سراما نام تھا اور اس گاؤں کی ایک خصوصیت ہے جو آج تک برقرار ہے چھوٹا سا گاؤں ہے مسلم اقلیت کا گاؤں وہاں رہنے والے تمام لوگ تعلیم یافتہ ہیں یعنی میرے پر دادا سے آج تک کی نسلیں تعلیم یافتہ ہیں دونوں معنی میں جدید تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے اور مخصوص حضرات دینی علوم میں بھی ایک ماہرانہ دسخرس رکھتے ہیں تو یہ روایت ماں ہے اس میں میرے دادا نسبتاً ایک مرکزی حیثیت رکھتے تھے وہ انگریزی کے استاد تھے الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی پڑھاتے تھے لیکن اپنے گاؤں سے محبت اتنی تھی کہ وہ روز تیس چالیس میل یونیورسٹی جاتے تھے اور واپس اپنے گھر یعنی اپنے گاؤں تشریف لایا کرتے تھے علی امیر صاحب کا نام تو میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور ایک چیز ہوتا ہے نا کہ شعور اپنے اجراک کے بغیر تربیت پاتا ہے شعور کی تربیت کا سب سے اہم اور سب سے مؤثر دور وہ ہوتا ہے جہاں اسے خود اپنا ادراک نہیں ہوتا جہاں وہ ذہنی حیثیت سے زیادہ ایک وجودی میکینزم کی صورت رکھتا ہے یعنی بچپن کا ذہن تو اس دور تشکیل میں یعنی جہاں شخصیت کی تشکیل کا گویا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جہاں علم دوستی عام تھی مہمان نوازی عام تھی اور اپنی تہذیبی اقدار پر ایک آجزانہ فخر کے ساتھ رہنے کی روش عام تھی تو میرے دادا بہت پڑھے لکھے آدمی تھے بہت اچھی لائبریری کے مالک تھے اور میں تین چار برس کی عمر ہی میں ان کی کتابیں چھو کر گویا ایک ایسی تسکین حاصل کر لیتا تھا جو اس عمر کے بچے اپنے پسندیدہ کھلونوں کو چھو کر حاصل نہیں کرتے تو میرا زیادہ وقت جو ہے وہ ان کے کتب خانے میں ادھر ادھر کتابوں کو چھوتے ہوئے اور بعض کتابوں کو ڈرتے ڈرتے کھولتے ہوئے گزرا میں ایک حرف نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن کتابوں سے مکمل کتاب کے کانٹینٹ کیا اس کے نام سے مکمل ناواقفیت کی حالت میں کتاب کی جو کشش قصوت محسوس ہوتی تھی وہ کشش اب ماند تو پڑ گئی ہوگی اس میں اضافہ کوئی نہیں ہوا جب میں کتاب کا کم نام پڑھ سکتا ہوں تو وہ ایک تعلق کتاب سے اور آدمی سے میں نے اپنے دادا کے گھر میں دو چیزیں گویا طبیعت میں جذب کی ذہن ہی میں قبول نہیں کیں بلکہ وہ طبیعت میں جذب ہو گئیں کہ دنیا میں کتاب اور انسان سے حسب مراتب تعلق رکھنا یہ بہت ضروری ہے یہ بہت لازمی ہے یہ بہت پروڈکٹیو ہے آدمی سے تعلق کے آداب نبھانا یہ گویا میرے وجود کی تعمیر کرتا ہے اور کتابوں کے ساتھ تعلق کے بہاؤ کو اپنے ذہن اور دل میں ایک ساتھ محسوس کرنا اس سے میرے اس شعور کی تشکیل ہوتی ہے جو ذہن تک محدود نہیں ہے کیونکہ لا علمی کی حالت میں کتاب کی کشش کو محسوس کرنا یہ اس بات کو گویا ایکسپیرینس کروا دیتا ہے کہ شعور کی پرورش کا پورا لوکیل صرف ذہن نہیں ہے جب تک ذہن قلب سے تصدیق نہ پائے اس کے لیے اس کا کوئی تصور اور خیال فل ٹیلنگ اور باعث تسکین نہیں ہو سکتا تو الحمدللہ میرے اندر دل اور دماغ کی یکجائی کے خداد خدا اسباب چاروں طرف پھیلے گئے تھے تو اس کا وہ ٹھیک ہے کہ اس اس اثر کو میں پروان نہ چڑھا سکا ہوں لیکن جس وقت تک میری ذمہ داری خود مجھ پر نہیں تھی اس وقت تک کا ماحول ایسا ہی تھا کہ اگر مجھے توفیع ملی ہوتی اگر مجھ میں کوئی واقعی کوئی ڈھنگ کی بات ہوتی تو میں ان اثر ما قبل شعور اثرات کو استعمال کر کے آج شاید کچھ بن سکتا تھا لیکن بہرحال تو تحفہ ضائع بھی ہو جائے تو شکریہ واپس نہیں لیا جاتا تو پہ ضائع ہو گیا لیکن تشکر دل میں بہت گہرائی تک ہے تو میرے دادا فارسی اور انگریزی میں شاعری کرتے تھے اور میں نے محمد حسن عسکری کے علاوہ صرف ان کو دیکھا ہے کہ ان کی سینکڑوں کتابوں میں سے تقریباً ہر کتاب ان کے نوٹس سے رنگین ہوتی تھی یعنی وہ کتابیں صرف جمع نہیں کرتے تھے انہیں غور سے پڑھتے تھے ایک صاحب رائے قاری کی حیثیت سے تو بہت بعد میں میں نے جا کے ان کے انتقال کے بعد ان کی کتابیں دیکھی تو وہ نوٹس ایسے ضرور ہیں کہ ان کے کئی جرنلس بن سکتے ہیں تو اس زمانے کا ایک واقعہ میں ایسے ہی شیئر کرتا ہوں اچھا میری دادی صاحبہ جو تھیں وہ فارسی اور اردو میں بہت درد رکھتی تھیں بہت خوشخط خط تھیں اور خواتین کا خط بعض وجوہات سے مطلب خوشنویسی کی روایت سے مطابقت نہیں رکھتا لیکن وہ بہت خوشخط خط تھیں اور میں نے فارسی جو ہے وہ انہی سے سیکھی ہے اور ان سے اس طرح سیکھی کہ بعد میں فارسی کی باقاعدہ تعلیم و تحصیل کی ضرورت محسوس نہیں کی تو اس, اس پس منظر میں یا اس ماحول میں میں بہت چھوٹا تھا تو میں کوئلے کوئلہ پکڑ کے वो मेरे दादा को एक जुनून था कि घर का रंग अंदर से बाहर तक सफेद होना चाहिए तो वो सफेदी करवाते थे घर और बहुत बायदगी से उनके मिराज में एक नफासत थी तो मैंने एक कोयला पकड़ के वो गाँव में देखा होगा बड़े बड़े सुतून होते हैं تو ان ستونوں پر اور باہر کی دیواروں پر پتہ نہیں کیا کیل کانٹے بنا ہے لیکن سب کالی کر کرتی تو میری دادی کو پتہ چلا تو وہ ڈر گئی انہوں نے کہا تمہارے دادا بہت زیادہ ناراض ہوں گے تو اب تم ایسا کرو کہ کچھ دیر کے لیے اپنے دوسرے دادا کے یہاں چلے جاؤ پھینکنے میں میں انہیں منع رہی ہوں تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ آئے اور وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں یہ ساری نقاشی میں نے کر رکھی تھی تو انہوں نے غصے سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے وہ میں سامنے کھڑا تھا تو میں نے دستے دستے عرض کیا کہ یہ میں نے کیا وہ ایک دم ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا ہے یعنی غصے کی جگہ کوئی اور کوئی مطلب ملائمت سی آ گئی اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا لکھا ہے میں نے کہا یہ میں نے انگریزی لکھی ہے اس پر وہ خوش ہوئے سرفیات تیرا اور کہا بیٹا انگریزی لکھنے کے لیے کاغذ پنسل میں دے دوں گا انگریزی دیواروں پر نہیں لکھتی رہتی مطلب یہ ایک ایسا ماہ اگر اس دن وہ مجھے اس عمل پر ڈانٹ دیتے اور اس دن اس عمل پر اگر مجھے کسی سزا یا توہین و تحقیر کا سامنا کرنا پڑتا تو میں آج کہہ سکتا ہوں تیقن کے ساتھ کہ میری شخصیت کی چند بنیادیں غیر حاضر اور غیر موجود رہ جاتی अगर उस दिन वो रोकते थे तो ऐसे लोग थे बसीरत वाले फराशत वाले एहसास जिम्मेदारी वाले आदमी को अंदर तक झांकने वाले तो इसी इसी पीरियड में मैं एक बहुत ही बड़े आदमी की जैसे سمجھیں کہ ان کی عظمت کی بجلیاں مجھ پر کڑکی یعنی اس عمر میں مجھے محسوس ہوا کہ میں گویا عظمت کی بجلیوں کے کڑکے کا شکار ہو رہا ہوں یہ بجلیاں مجھ پہ برس رہی ہیں عظمت کی بلندی کی اور وہ صاحب تھے افضل نائب جی ہمارے گاؤں میں ایک دو کمروں کا اسکول تھا پرائمری اسکول تو مجھے پانچ برس کی عمر میں وہاں دا داخل کروایا گیا جہاں مونڈا یا بوریا اپنے ساتھ طالب علم کو لے جانا پڑتا تھا تو وہاں افضل نائب جی ایک صاحب تھے جو میرے دادا ہی کے ہم عمر تھے وہ پڑھاتے تھے تو انہوں نے مجھے کسی بات پر کسی دن ڈانٹ کیا تو میں نے آکر اپنی دادی سے شکایت کی کہ آج افضل نائب جی صاحب نے میری بڑی بے عزتی کی تو دادی بھی ظاہر وہ اپنے پوتے کی محبت میں تھی انہوں نے کہا کہ میں تمہارے دادا آ جائیں تو ان سے کہوں گی میرے دادا جب زنان خانے میں آئے کھانا کھانے تو میری دادی نے ان سے ذکر کیا کہ افضل نائب جی نے اس کی بڑی بے عزتی کی ہے میں سامنے تھا تھوڑا سہن کے دوسرے کنارے پر تو انہوں نے مجھے اشارے سے طلب کیا اور کہا کہ کیا افضل نائک جی کی تم نے شکایت کی اپنی دادی سے تو میں نہیں سمجھ سکا میں نے بہت اکڑ کے جی یہاں کیے اب میری ساری اکڑ ان کی بنیاد پہ تھی تو انہوں نے میرا کان پکڑا اور ایک تھپڑ منہ پہ لگایا کامیاب ہو کر کہیں پوسٹ ہو کر اس کے بعد انہوں نے استعفا دیا اور مسلمانوں نے تعلیم دیہات میں مسلم دیہات کی مسلم آبادی میں تعلیم کے فروغ کا مشن مطلب چلایا ان کے دو ہزار سے زیادہ اسکولس تھے اور مطلب جب اس تعارف کے بعد افضل نائب جی صاحب کو میں نے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پروں کے بغیر بھی اڑا جا سکتا ہے کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ قد جسم کا نہیں ہوتا قداوری قد کے پیمانے دوسرے ہوتے ہیں مطلب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ گویا عظمت کا ذائقہ اپنی ذائقہ ناشناس ذہنیت کے ساتھ چکھا افضل نائک جی صاحب کو دیکھ کر اور افضل نائک جی یقیناً ایسے آدمی تھے کہ ایسے اگر دس بیس آدمی ہمارے ملک کو میسر آ جائیں تو اس ملک میں ٹیڑھ کے بہت زیادہ اسباب دور ہو سکتے ہیں مطلب پھر بعد میں میں انہیں دیکھتا رہا ان کے انتقال تک میں نے انہیں دیکھا تو یہ بھائی ایک حصہ ہو گیا کہاں پیدا ہوئے کس ماحول میں رہے دوسرا حصہ ہے کہ جب مجھے اپنے فرد ہونے کا احساس ہوا میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ شخصیت کا اصل ذوق بچے کو حاصل ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہ ذوق کرپٹ ہوتا جاتا ہے تو میں کے بغیر شخصیت کے احوال میں رہنا یہ بچوں سے سیکھا جا سکتا ہے تو ہم میں کے ساتھ جب اپنی شخصیت کو دیکھتے اور جھیلتے ہیں تو اس سے ہماری شخصیت اور ہمارے اپنے ذہن میں ہمارے ہی تصور میں ڈسٹارشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو جب یہ وقت آیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں میں ہوں وہ وہ ہے یعنی شخصیت میں میں کی آمیزش ہونے لگی میں کی جبری آمیزش ہونے لگی تو وہ اس وقت مطلب مجھے ناقابل یقین حد تک بڑے لوگ ملے ہر اس شعبے میں جہاں میں گیا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مطلب میں قسمیہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میری داستان نہیں ہے میرے دوستوں میرے استادوں کی سوانح ہیں تو میری زندگی میں میں کسی بھی غیر حاضر چیز کی طرح ہوں تو اس گفتگو میں بھی انشاءاللہ مطلب میں ایک میڈیم ہوں ایک حادثاتی میڈیم ہوں تو وہ شاید اس حوالے سے تو آئے لیکن یہ بہرحال پتہ چل جائے گا اور آج کے نوجوانوں کو خاص طور پر شاید انسانی شخصیت کی بڑائی کی اتنی جہتوں کا مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہے جو میری نسل کے لوگوں کو ہوگا تو آج آج گویا بڑائی کا غیر شخصی امنگ کے ساتھ اپنی شخصیت کو تکمیل کے عمل میں ڈالنے کا دور بیت گیا ہے ختم ہو گیا ہے اب ہم لوگ اپنی اپنی شخصیت اور اس شخصیت کے بارے میں اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کے پنجرے میں بے دستو پا پڑے ہوئے ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ اس پر خوش بھی ہے اس پر مطمئن بھی ہے تو یہ بہت بڑا بحران اور بہت بڑا زوال آیا ہے تو اس اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ عرض کروں کہ بڑے لوگ ہوتے کیا ہیں زندگی میں का کا ظہور کیسے ہوتا ہے کن کن صورتوں میں ہوتا ہے ہماری روایت کے سب سے بڑے عارفوں میں سے ایک اور مجزوبانہ اور عارفانہ شاعری کو جمع کر لینے والے امام و یعنی جزب اور عرفان جس میں جمع ہو جائے اس کی شخصیت میں کوئی امکان تشنئے تکمیل نہیں رہ سکتا تو یہ ہمارے مولانا روم تھے کہ جن کی شخصیت میں جذب اور تعقل جذب اور عرفان دل اور ذہن اپنی انتہائی حدوں پر پہنچ کر یک جان ہو گئے تھے ان کا ایک مصرہ ہے غزل کا کہ درد و چشمے من نشین اے آن کے از من من تری تو یہ فارسی میں کرافٹ بھی نیا ہے یعنی مولانا کرافٹ میں انٹلیکچوئل کانٹینٹ میں اور پیشن کانٹینٹ میں تینوں میں بے نظیر ہیں اور ان کی اس بے نظیر کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ درد و چشمے من نشین اے آن کے آز من من تری کہ میری دونوں آنکھوں میں آ جائیے میری دونوں آنکھوں میں سما جائے اے وہ کہ جو میں سے زیادہ میں ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ مصرع پڑھا بعد میں ہے اس کے معنی کو لفٹ پہلے کیا ہے اپنی اوقات کے مطابق اپنی غداعت کے مطابق تو میں نے پرائمری سکول کی تعلیم کے دور میں ایسے اساتذہ دیکھے کہ اگر مجھے ہونی کا یہ مصرعہ اس وقت یاد ہوتا تو میں اس مصرے کے علاوہ انہیں کسی اور کلمے سے مخاطب نہ کرتا تو ایسے استاد ملے جنہیں جن سے یہ کہا جا سکتا ہے عرض کی جا سکتی ہے گزارش کی جا سکتی ہے اور اس چیز کو اپنی مرکزی آرزو بنایا جا سکتا ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں اور وہ یہ مان لیں درد چشمے من نشین ہے آزمن من پری اس اب کبھی خیر موقع ملے تو اس مصرے کا جو جہانے معانی ہے وہ بہت بڑا ہے اس کا مطلب یہ کہ میں, میں تجھے ایسا دیکھوں کہ میرا مات بسارت بھی تو بن جائے یعنی اس کا سب سے ہلکا مطلب یہ تو ایک شاگرد ایک ناچیز شاگرد جو اپنے استاد کی بڑائی کے احوال کو اپنے اپنے بز پر جذب کرتا ہے لیکن اس بڑائی کو ایکسپلین نہیں کر سکتا دنیا میں سب سے قیمتی تجربات وہ ہوتے ہیں جو ایکسپلینیبل نہ ہیں جس میں ذہن کی آمیزش کم سے کم ہو ذہن چیزوں کو چھوٹا بننے پر مجبور کرتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ذہن کی آمیزش کے بغیر بڑے لوگوں کا تاثر قبول کیا